جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعت اقدس پہ مصنوی کے تعلق سے چند مسائل کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے اور آج مصنبی سے متعلقہ ایک حدیث کے اوپر درس دینا چاہوں گا حدیث وہ ہے جس میں نبی علیہ السلاط وسلام فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا صلا مساجد بخاری مسلم کی حدیث ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت کا سفر ثواب کا سفر صرف تین مشجوں کی طرف جائز ہے اور وہ کون کون سی ہیں فرمایا نمبر ایک مشق حرام جو مکہ میں ہے دوسرے نمبر پہ مشق نبوی جو یہاں مدینہ میں ہے اور تیسرے نمبر پہ مشد اقسا جو فلسطین میں ہے اس حدیث سے میرے بھائیو یہ معلوم ہوا کہ ان تین مشقوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کا سفر عبادت کے نقطہ نگاہ سے جائز نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی پاکستان یا انڈیا سے اس نیت سے مدینہ آتا ہے کہ میں مشقبا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں بنیادی مقصد اس کا مشتے کبا ہے مشر نوی نہیں تو اس کا یہ سفر اس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہوگا مدینہ آنے کا مین مقصد مشق نبوی ہونا چاہیے مشق کبا نہیں مدینہ آنے کا مین مقصد مشر نبوی ہونا چاہیے نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی قبر نہیں یہ خود آپ کی حدیث کا مفہوم ہے یہ خود آپ کا فرمان ہے تو اس لیے میرے بھائیو چوتھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں عبادت کے نقطۂ نگاہ سے سفر کیا جا سکے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ پاکستان وغیرہ سے نکلتے ہیں انڈیا کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ایران کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے شام کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے افغانستان کے مقدس مقامات کی زیادت کے لیے تو یہ سارے سفر گنا کے سفر ہیں نیکی کے سفر نہیں ہیں گناہ کے سفر کیوں ہیں کیونکہ نبی علیہ تو اسلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں صرف تین ایسی جگہیں ہیں جہاں عبادت کے نقطۂ نگاہ سے سفر کیا جا سکتا ہے اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے جس حدیث کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس میں مشدوں کی بات ہو رہی ہے قبروں کی بات نہیں ہو رہی مشدوں کی بات ہو رہی ہے پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی مشدوں کی بات ہو رہی ہے غاروں کی بات نہیں ہو رہی یعنی کہ چوتھی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں عبادت کے نقطۂ نگاہ سے آپ سفر کر سکیں لیکن کوئی خاص پہاڑ ہو کوئی خاص غار ہو کوئی خاص قبر ہو تو اس کے لیے یہ سفر کرنا جائز ہوگا تو میرے بھائی یہ موقف غلط ہے اور اس کی مزید تائید کے دائید کے طور پہ دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی روایت وہ ہے جسے بیان کرنے والے صحابی کے نام ہے جناب ابو بصرہ غفاری ان کی یہ حدیث روایت کی ہے امام نسائی نے امام احمد نے اور دیگر بہت سے اما کرام نے ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ جناب ابو ہرا مجھے ملے اور وہ تور پہاڑ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کس پہاڑ کی میرے بھائیوں تور پہاڑ کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے یہ تور پہاڑ کون سا پہاڑ ہے یعنی کہ کوئی عام سا پہاڑ ہے کہ خاص پہاڑ ہے خاص پہاڑ ہے وہ پہاڑ جس پہ کھڑے ہو کے موسا علیہ اصلاۃ اسلام نے اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ وہ نبی جو اللہ کے خلیل ہیں وہ کتنے ہیں دو کون کون سے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ روز میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ نبی جو اللہ کے کلیم ہیں وہ کتنے ہیں دو کون کون سے موسا علیہ السلام اور ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں عقیدے کی بات میں جو بتانا چاہ رہا تھا اور کل میں نہیں بتا سکا کیونکہ کل موضوع اور تھا وہ یہ کہ وہی تو سارے انبیاء کلام آ السلام ہی کے اوپر نازل ہوتی رہی ہے ان کو ہم اللہ کا کلیم نہیں کہتے موسا علیہ اسلام کو اللہ کا کلیم کہتے ہیں عیسی علی اسلام کو نہیں کہتے آدم علیہ اسلام کو نہیں کہتے نو علیہ اسلام کو نہیں کہتے ابراہیم علیہ اسلام کو نہیں کہتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی اور جناب موسا علیہ السلام اسلام یہ وہ دو نبی ہیں جن کو اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سننے کا شرف حاصل ہوا ہے باقی انبیاء کرام علی السلام اسلام پہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے لیکن لانے والے کون ہیں جبریل علی السلام لانے والے جبریل اسلام ہیں یا خواب میں اللہ کا کلام بتا دیا جاتا ہے یا دل و دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اللہ نے اپنا کلام اپنی آواز میں کسی سے کیا ہو یہ دو ہی نبی ہیں ایک ہمارے نبی اور ایک موسا علیہ السلات اسلام اب یہاں پہ عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام جب میراج کے موقع پہ اوپر گئے تو انہوں نے اللہ تعالی کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو معراج کا واقعہ بیان کرنے کے نام پہ یہ بات بڑے زور و شور سے بیان کی جاتی ہے جبکہ یہ بات حقائق کے خلاف ہے ہمارے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے کلام کیا براہ راست کیا اللہ کی آواز میں اللہ کا کلام سنا لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے موسا علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے دلیل کیا ہے اب میں دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلے موسا علیہ السلام اسلام کی جانب آتے ہیں سپارہ ہے سورہ عراف ہے جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے ربی ارینی اندر اریق یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ دل چاہتا ہے کہ تجھے دیکھوں تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا لن ترانی موسا تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے مجھے دیکھ لو یہ ممکن نہیں ہے تو دنیا میں اللہ کو دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے روزے قیامت روزے قیامت دیکھنا ممکن ہے جی ہاں روزے قیامت سارے جنتی اللہ تعالی کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں وہ وجوہ نادرا نابے قیامت کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے ان کے چہروں پہ رونق ہوگی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے بخاری شیف کی حدیث ہے اللہ تعالی کہیں گے جنتوں سے خطاب کرتے ہوئے جنت میں تمہیں کو اور نعمت چاہیے کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے تھی سب کچھ دے دیا کیا باقی رہ گیا ہے اللہ کہیں گے نہیں ایک نعمت باقی ہے اور پھر اللہ تعالی جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے تب جنتوں کو احساس ہوگا کہ اللہ کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے قیامت ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے کا ایجاد حاصل کریں گے میرے بھائیو ہمارے نبی علی اصلاۃ والسلام کے بارے میں لوگوں نے اعتقاد کے نام پہ محبت کے نام پہ عقیدت کے نام پہ یہ بات مشہور کر دی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے آئیے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں جن سے بڑھ کر آپ علی السلاط اسلام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا آئیے جناب ایشا کے پاس چلتے ہیں جو مومنوں کی ماں ہیں نبی علیہ السلاط اسلام کی سب سے زیادہ لاڈلی اور چہیتی بیگم ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حوالہ کس کتاب کا میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث ہے اور ویت بیان کرنے والے تابعی کا نام ہے مسروق جناب عائشہ سے حدیث کو سننے والے تابعی کا نام ہے مسروق کہتے ہیں میں جناب عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حدیث بیان کرتی ہیں مسئلہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے دین کی کوئی بات چھپا لی تھی عام لوگوں کو نہیں بتائی تھی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے آج بہت سے لوگوں کا یہ ہے نا کہ بھئی دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ سلاط اسلام نے جناب علی کو بتائی تھی اور جناب علی اللہ کے ولیوں کو بتاتے ہیں عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے ہم کہتے ہیں تم یہ بات کہاں سے ملی ہمارے پیر صاحب نے بتائی ہے پیر صاحب نے کہاں سے صاحب ان نے ان پیر صاحب نے ان ان سینا در سینا یہ بات چلی آ رہی ہے عام مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے جناب ایشہ کہتی ہے یہ کہنا کہ نبی علیہ سلاد اسلام نے دین کی کوئی بات عام لوگوں سے چھپا لی تھی یہ جھوٹ ہے پھر وہ ایج پڑتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہر الرسول بلغ ما انزل علی کا ربك و علم تفالفما بلغ تسال آتا کہ اے نبی علیہ اصلاۃ و بلغ کیا مینا بلغ کا تبلیغ کریں بلغ کا معنی کیا ہے اور تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے پہنچائیے تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے پہنچائیے اللہ کا پیغام پہنچائیے یا یو اور رسول بلگ اللہ کے رسول تبلیغ کی دیئے پہنچائیے کیا کیا پہنچانا ہے مع ان ضلع ربک جو دین اوپر سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کی دیئے ان لوگوں تک پہنچائیے وہ علما بن لگتا رسالا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا نبوت کا حق ادا نہیں کیا تو جناب ایشا یہ عید پڑھ کے کہتی ہیں کہ یہ عید بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے اللہ کا سارا دین پہنچا دیا ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا اگر کوئی تبلیغ کے لیے نکلے دعوت کے لیے نکلے تو تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے ہاں جی بزرگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سنانی ہیں چلے کی باتیں سنانی ہیں بزرگوں کے خواب بیان کرنے ہیں یا کیا بیان کرنا ہے بلگما ان سی لے کا جو دین اوپر سے نازل ہوا ہے جو قرآن اوپر سے نازل ہوا اس کی تبلیغ کرنی ہے آج کئی جماعتیں تبلیغ کے نام پہ اپنے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں ہر مسلک والے ہر جماعت والے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کے قرآن اللہ کا قرآن کون سنائے گا اللہ کے قرآن کی طرف دعوت کون دے گا آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کتاب ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اس میں بڑی تاثیر ہے اس میں بڑا اثر ہے تو میرے بھائیو اگر آپ کے بزرگ کی کتاب میں اثر ہے تو اللہ کی کتاب میں کتنا اثر ہوگا ہر جماعت ہر مسلک نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اللہ کے کلام کو سینے سے کون لگائے گا اللہ کے کلام کو لوگوں نے تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے صرف تلاوت کرتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں عمل کی باری آتی ہے مسئلہ لینے کی باری آتی ہے اپنے اپنے مسلک اور اپنی اپنی جماعت کی کتابیں کھول لیتے ہیں مسلمانوں میں جب بھی اختلاف ہو جائے رجوع کدھر کرنا ہے بزرگوں کی کتابوں کی طرف نہیں تنازع تم فی شردو اللہ و رسول اللہ کہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے رجوع کرو اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف اللہ کا کلام قرآن پاک ہے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے تو میرے بھائیو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عشا کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے نمبر دو جناب عائشہ کی بات جاری ہے کہہ رہی ہیں جو یہ کہے کہ نبی علی اللہت والسلام کل کی باتیں مستقبل کی باتیں جانتے تھے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ کون کہہ رہی ہیں جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کوئی سعودی نہیں کہہ رہا کوئی وہابی نہیں کہہ رہا جناب عشا کہہ رہی ہیں بخاری شریف کا حوالہ ہے جناب عشہ فرماری جو یہ کہے کہ نبی علی اللہ مستقبل کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر جناب عائشہ نے اپنے موقف کی تائید میں یہ ایٹ پڑھی بیچ میں اس پارے کی آیت ہے سورہ نمن کی آیت ہے کلاسات آپ لوگوں سے کہہ دیں لوگوں کو آگاہ کر دیں لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے اگر کوئی عالم الغیب ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے سے نمبر پہ جناب عیشہ فرماتی ہیں تیسری بات جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کون کہہ رہی ہیں جنابی ایسا کہہ رہی ہیں حوالہ بخاری شریف کا ہے پھر انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں یہ ایٹ پڑی لا کل ابسار وہ ریکل ابسار کہ اللہ کہتے ہیں نگاہیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی میں نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے میرے بھائیو یہ تو ایک حدیث تھی مخالی شریف کی جسے جناب عائشہ سے سننے والے تابعی کا نام کیا ہے مسروق اللہ آپ کو مسروق یہ مسروک کہتے ہیں کہ جب جناب عائشہ نے یہ حدیث بیان کی تو میں نے کہا ام المومنین ٹھہر جائیں ذرا مجھے سوچنے کا موقع دیں جلدی نہ کریں اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ نبی علی السلاط اسلام نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا تو پھر قرآن پاک کی ان دو ایتوں کا مطلب کیا ہوگا جن میں آتا ہے کہ نبی علی اسلط اسلام نے اسے دیکھا ہے ان دو آئتوں میں کیا آتا ہے نبی علی اسلام نے کسے دیکھا ہے اسے کیا آیا ایتوں میں میرے بھائیوں کہ نبی اسلام نے کسے دیکھا ہے اسے دیکھا ہے تو فرمایا کہ اسے کا پھر مطلب کیا ہوگا اسے کا مطلب کیا ہوگا پھر جن دو ایتوں میں آیا ہے تو جناب ایشا فرمانے لگی کہ دو ایت جن کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو ان کا مطلب میں نے نبی علیم سے پوچھا تھا سب سے پہلے پوچھا تھا اور جب پوچھا تو نبی علی اسلام نے فرمایا تھا کہ ان دو ایتوں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے علیہ السلام کس کو دیکھا میرے بھائیو جبریل علیہ السلام کو آپ نے اسے دیکھا ہے جبریل اسلام کو دیکھا ہے اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام کو تو آپ نے کئی بار دیکھا ہے وہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی نہیں میرے بھائیوں بڑی بات ہے کیسے بڑی بات ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں صرف دو بار دیکھا ہے کتنی بار دیکھا ہے اس کے علاوہ جب بھی جبریل علیہ اسلام آتے کسی نہ کسی بشر کی شکل میں آتے کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آتے لیکن ان کی اصلی شکل و صورت میں آپ نے انہیں دو بار دیکھا ہے ان کا تذکر ہے قرآن پاک میں وَلَقَدْ اُخْرَى <الْمُبِين> یہ جو قرآن پاک میں کہا گیا کہ آپ نے اسے دیکھا ہے یعنی جبیل علیہ اسلام کو دیکھا ہے اور یہ جناب عائشہ مطلب میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا تو آپ نے یہ مطلب بتایا تھا اور فرماتی ہیں کہ جب میں نے جبیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا جسم اتنا عظیم تھا ان کی جسامت اتنی بڑی تھی کہ ان کے جسم نے آسمان و زمین کے مابین جو خلا اسے پر کر رکھا تھا جبری علیہ اسلام کو دیکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں تو ان کو آپ نے ان کے اصلی شکر و سرت میں دو بار دیکھا ہے نبی علیہ سعۃ اسلام کو نبی علی سعود اسلام نے اللہ تعالی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کی تعید کے طور پہ دوسری روایت نوٹ کیجئے گا روایت کرنے والے امام مسلم اور نبی علیہ السلات اسلام سے بیان کرنے والے صحابی کے نام جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر کہتے ہیں ابو غفاری کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلات اسلام سے پوچھا ہر رأی تربت کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یہ کون پوچھ رہے ہیں صحابی پوچھ رہے ہیں ابو غفاری پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اگر آپ نے دیکھا ہوتا آپ بڑے فخر سے کہتے کہ جی ہاں میں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں نور انا ارا وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دیکھا بلکہ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ تم نے یہ سوال کیسے کر لیا وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ صور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ میں دنیا میں اسے دیکھ لوں تو میرے بھائیوں ان دو حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا البتہ یہ بات صحیح ہے فرمزی شیف کی روایت ہے کہ آپ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے کس میں خواب میں تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسا علی اللہۃسلام اور ہمارے نبی اللہ کے کلیم ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا اللہ کی اللہ کا کلام سنا اللہ کی آواز میں لیکن اللہ تعالی کی ذات کو دیکھا نہیں ہے اب یہ واقعہ کہ موسا علیہ سلاد اسلام نے اللہ کا کلام سنا کہاں پہ ہوا تھا تور پہاڑ پہ. کس پہاڑ پہ ہوا تھا ابو پہ. بسرا گفاری کہتے ہیں کہ جناب ابو را تور پہاڑ کی زیارت کر کے تشریف لائے اور کہنے لگے میں وہاں گیا تھا وسلیہ توفی ہی میں نے وہاں پہ نماز بھی پڑھی تھی جیسے آج میرے بھائی مدینہ کی زیارتوں کے لیے نکلتے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ بتا دیا جائے فوراً دو رکھتے شروع کر دیتے ہیں نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ دو رکھتے پڑھنا سنت ہے یا نہیں تو جناب ابو ریلا نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہیں تور پہاڑ کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں لیکن دوسرے صحابی ابو وہ کہنے لگے کہ ابو حریرا اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ آپ طور پہاڑ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں میں آپ کو کبھی بھی جانے نہ دیتا یہ کون کہہ رہے ہیں صحابی صحابی سے ابو بسرا ابو ہریرا سے صحابی صحابی سے کہہ رہے ہیں امام امام سے کہہ رہا ہے ولی ولی سے کہہ رہا ہے بزرگ بزرگ سے کہہ رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں جی بزرگ جو بھی کہہ دیں ٹھیک ہے ایک بزرگ کہ یہ چیز حرام ہے وہ بھی صحیح دوسرا بزرگ کہ حلال ہے وہ بھی صحیح ایک کہیں یہ چیز رکن ہے وہ بھی صحیح فرض ہے وہ بھی صحیح دوسرا کہ نجائز ہے وہ بھی صحیح نہیں صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور جہاں پہ کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ نہیں مانی جائے گی البتہ بزرگ کا احترام کیا جائے گا بزرگوں نے دین کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں لیکن بزرگ ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ جب نبی علیہ است اسلام کی حدیث آ جائے ہماری بات چھوڑ دینا تو یہاں پہ صحابی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جانے نہ دیتا کون سے صحابی کہہ رہے ہیں جانے نہ دیتا ابو بسرا کس صحابی سے کہہ رہے ہیں ابو رحرا سے تو جناب ابو رحرا نے آگے سے کہا کیوں نہ جانے دیتے کیا وجہ ہے کہا کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی علیہ حسلات اسلام فرماتے ہیں کہ صرف تین مشدوں کی خاطر سفر کرنا جائز ہے جناب ابو ہے یہاں مسجد کے لیے گئے تھے ہاں پہاڑ کے لیے گئے تھے تو پتا چلا نہ کسی پہاڑ کے لیے ثواب کے نیچے سے سفر کرنا جائز ہے نہ کسی غار کی خاطر ثواب کے نیچے سے سفر کرنا جائز ہے نہ کسی مسجد کی خاطر ثواب کے نیچے سے سفر کرنا جائز ہے صرف تین مسئلے ہیں دنیا میں تین جگہ ہیں تین مقامات ہیں جن کے لیے عبادت کا سفر کرنا جائز چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے اور میرے بھائی ایک اور روایت سن لیجئے جی گا تاکہ یہ مسئلہ بالکل وعدے ہو جائے ہمیشہ کے لیے وعدے ہو جائے امام ازرکی اپنی کتاب اخبار مکہ میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کزا آئے یہ ایک آدمی کا نام ہے صحابی نہیں ہے تو یہ صحابی کے پاس آئے صحابی سے کہنے لگے کہ میں تور پہاڑ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں میں نے کہا پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لوں تو جناب عبداللہ عمر نے کہا وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے یہ کون روک رہے ہیں کون روک رہے ہیں صحابی روک رہے ہیں تو میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی ٹور پہاڑ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے تاریخی معلومات لینے کے لیے یہ پہاڑ کیسا ہے کہاں پہ ہے کتنا بڑا ہے بلند ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ سوچ کر کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ موسا علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے میں جاؤں گا تبرک ہوگا ثواب ملے گا عبادت ہوگی تو یہ منع ہے عبادت کا سفر صرف تین مشقوں کے لیے جائز ہے کون کون سی نمبر ایک ان سے پوچھیں جو آپ کے بائیں چار پہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ ان سے پوچھیے ذرا ہاں جی پہلی مسجد کون سی ہے بلا مسجد حرام پہلی مسجد کون سی ہے مسجد حرام دوسرے نمبر پہ کون سی مسجد ہے مسجد نبوی تیسرے نمبر پہ مسجد اقساب یہ تین مشدیں ہیں اچھا جی اب اگر یہ احادیث آپ نے سمجھ لی ہیں تو میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا جس سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ صحیح معنوں میں ان حادیث کو سمجھے ہیں یا نہیں نبی علی صاحب سلام فرماتے ہیں قبروں کی زیاد کے لیے جایا کرو تو ایک آدمی لاہور سے نکلتا ہے اور دلی جا رہا ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے کیونکہ آپ نے کہا قبروں کی زیارت کیا کرو اب بتائیے کیا یہ سفر جائز ہے تو نبی علی سام نے کہا قبروں کی زیادہ کیا کرو ہاں قبروں کی زیادہ کیا کرو لیکن قبروں کی زیادہ کے لیے سفر نہیں کرنا اپنے شہر میں جو قبریں ہیں اپنے شہر میں جو قبریں ہیں یا آپ کسی شہر میں کسی اور کام سے گئے ہیں تو وہاں پہ جو قبریں ہیں ان کی زیاد کے لیے آپ جائیں بلکہ آپ فرماتے ہیں زور القبور قبروں کی زیاد کیا کرو ان نہ ذکر قبروں کی زیاد کرنے سے آخرت یاد آتی ہے موت یاد آتی ہے تو آپ نے قبروں کی زیاد کا مقصد کیا بتایا ہے موت یاد کرنا آخرت یاد کرنا اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے دعا کرنا کن کے لیے دعا کرنا قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور تیسرا مقصد قبروں پہ جانے کا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے قبروں کی زیادہ کرنا آپ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا اب تین فائدے ہوئے قبروں کی کے کتنے فائدے ہوئے نمبر ایک نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو گیا نمبر دو موت یاد کرنا آخر یاد کرنا نمبر تین قبر والے کے لیے دعا کرنا یہ تین مقاصد ہیں جن کے لیے آپ نے قبروں کی زیادہ کرنی ہے اب جہاں پہ یہ مقصد حاصل ہوتا ہے وہاں پہ جائیے کہاں پہ حاصل ہوگا جہاں قبریں سنت کے مطابق بنی ہوئی ہوں کچی نامعلوم گری پڑی جن کو دیکھ کر موت یاد آئے گی آپ کام اٹھیں گے جن کی زیادت سے اثر پیدا ہوگا جن کی زیاد کرنے سے آپ رونے پہ مجبور ہو جائیں گے جن کی زیارت کرنے سے آپ گنا چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے جن کی زیارت کرنے سے آپ میں یہ آزم پیدا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے ورنہ میں نے اس قبر میں آنا ہے گری پڑی قبر ہوگی اور یہ قبر میرے لیے تب جنت بنے گی جب میں اچھی امال کروں گا لیکن اگر قبر کوئی ایسی ہے جہاں پہ موت یاد نہ آئے تو پھر اس کی زیارت کے لیے نہ جائیں کیا کوئی ایسی بھی قبر ہوتی جہاں پہ موت یاد نہیں آتی جی ہاں وہ قبریں جہاں پہ میلے لگے ہوتے ہیں جہاں پہ رونکیں لگی ہوتی ہیں جہاں پہ قوالی کے نام پہ شرکیہ کلمات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ تالیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں جہاں پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ میوزک بھی ہوتا ہے جہاں پہ چسپی جا رہی ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ جو موت یاد ہو وہ بھی بھول جاتی ہے تو میرے بھائی قبروں کی یاد کے لیے جائیں لیکن قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو ایک آدمی انگلینڈ سے آتا ہے اس کو پتا چلا کہ مدینہ میں مشرق ہے جب میں عمرے پہ گیا تھا مجھے کسی نے مسئلہ نہیں بتایا تو میں مشرق کی زیارت نہیں کر سکا اب میں جاؤں گا اب کیوں جاؤں گا مدینہ میں مسجد قباہ کی خاطر تو کیا یہ سفر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے نہیں مدینہ آپ آئیں گے مسجد نبوی کی خاطر مشرقہ کی خاطر نہیں لیکن جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر حدیث کہتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو مشرقہ میں آ کے دو رکھتے دا کرے وضو کر کے آئے اسے عمرے کا ثواب ملے گا لیکن مشرق کی خاطر آپ پاکستان سے آئیں انڈیا سے آئیں نہیں قبر کی خاطر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں یہ سفر حدیث کے مطابق نہیں ہے کیونکہ خود آپ کا فرمان ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صرف تین مشروں کی خاطر سفر کرنا جائز ہے میرے بھائیو ایک آدمی مدینہ سے ریاض جا رہا ہے والدین کی زیارت کے لیے کیا یہ سفر جائز ہے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, نہیں میرے بھائی بات کو سمجھیں جو ریاض کا سفر ہے یہ ریاض کی وجہ سے نہیں ہے جگہ کی وجہ سے نہیں ہے یہ والدین کی وجہ سے ہے والدین جہاں پہ ہوں گے میں جاؤں گا تو اس میں جگہ کی عظمت نہیں ہے جگہ کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی تو یہ سفر جائز ہے جہاں قبر کے لیے آپ جائیں گے وہاں آپ جگہ کو اہمیت دے رہے ہیں قبر کی جگہ کو غار کو اہمیت دے رہے ہیں پہاڑ کو اہمیت دے رہے ہیں وہ سفر غلط ہے لیکن آپ والدین کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں رشتے داروں کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں بیگم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سفر جائز ہے بلکہ نیگ درست ہوگی تو ثواب بھی ملے گا لیکن یہ جگہ کا سفر نہیں ہے یہ رشتے دار کے لیے سفر ہے آپ کسی عالم دین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ جائز ہوگا جی ہاں جائز ہوگا یہ جگہ کا سفر نہیں ہے یہ علم لینے کے لیے ہے یہ عالم دین کی زیادہ کرنے کے لیے سفر ہے یہ جائز ہے کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسری شہر جانا جائز ہوگا جی ہاں جائز ہوگا یہ جگہ کا سفر نہیں ہے تو کسی جگہ کا سفر کرنا اس جگہ کو ہم یہ دیتے ہوئے کہ اس جگہ کا سفر کیا جائے تو ثواب ملتا ہے یا عبادت ہے یا تبرک ہوگا تو یہ میرے بایو سفر شریعت کے خلاف ہے رب العالمین ہمیں مصر نبوی کے فضائل کو صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق نہایت فرمائے